درد کے آغاز سے کمارے شفیق بھائی صاحب شفیق اجمل صاحب جو وہاں مدری مسجد میں درد کے منتظم تھے اور انٹرنیٹ پر بھی درد قرآن ڈاٹ کام کی چلاتے ہیں تو یہ مختصر سی بات کر لیں السلام علیکم و اللہ گلشن میمار کے مکینوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کرے کہ وہ سمجھ سکے ایک قیمتی پروگرام اور آج تک یہ تین سو دس کے قریب پروگرام ہو چکے ہیں یہ شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہو جہاں یہ پروگرام سنا نہیں جا رہا دو تین فروری کا مہینہ تھا کہ یہ پروگرام نارتھ کے بلاک اینڈ میں بہت فکر اور اخلاص کے ساتھ اس وقت شروع ہوا جب دین کا نام لینا بھی مشکل تھا کوئی سلسلہ کراچی میں درس کا عمومی طور پہ نہیں تھا اس وقت کچھ فکر کے ساتھ حضرت اور ہم لوگ جمع ہوئے اور ایک سلسلہ شروع کیا آج وہ سات سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ اور اس میں بہت مسائل بھی آئے پریشانیاں بھی آئیں لیکن استقامت کے ساتھ جڑے رہے اور آج آپ کے سامنے بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قیمتی پروگرام ہے اس کی حفاظت کریں اس پروگرام کی قیمت کا اندازہ شاید آگے وقت میں لگائے جا سکے اس لیے آپ لوگ یہاں پہ جو لوگ مستقل اس درس کے سننے والے ہیں وہ اب دائی بن جائیں حالات بہت آپ کے سامنے نازک ہیں ایک ایک گلی ایک ایک کوچے میں جو ہے دین کا نام لیا جائے تو جو حضرات اس پروگرام کے ساتھ مستقل رہے ہیں اب وہ ماشاء کافی وقت بھی گزرا ہے ان کے سامنے تمام حالات بھی ہیں تو وہ ایک ایک آدمی جو ہے اس کا دائی بن جائے اور اس کی دعوت دینے والا بن جائے اور خاص طور پر گلشن بیمار کے جو ساتھی یہاں پہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک گھر تک جو ہے ایک ایک آپ اگر آپ ٹھان لیں یہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ اور اس کو ہم نے پورا کر کے دکھایا ہے کہ تین اگر کارخانے ہیں تو تین ہزار کارخانے سائٹ کے یہ پروگرام کی دعوت دی گئی ہے تو آج یہاں پہ اگر جتنے بھی ہزار جو ہے وہ مکان ہیں اگر آپ آج اگر سوچ لیں تو ایک ایک گھر تک یہ آواز لگائیں اور ان کو بتائیں مطلب یہ سمجھ لیں کہ مولانا اسلم شیخو ابلی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے یہ ایک جو سلسلے آج پاکستان میں درس کے ہیں ہزاروں کی تعداد میں الحمد للہ میں ایک تو دعا یہ کہوں گا کہ مولانا کو اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو لوگ شریک رہے ہیں ان سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دے آج تو ماشاءاللہ بہت سلسلے ہیں لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس کی فکر کریں ان کی زندگی کے لیے ادوا بھی کریں کہ قریب جمع ہوں اپنی اپنی خدمات پیش کریں اور گلشن معمار کے اس پروگرام کو کراچی کا بڑا پروگرام بنا دیں ان شاء جو حضرات ہیں گلشن معمار کے کو اپنی خدمات پیش کرے الحمد للہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ صدق اللہ لفی جیسا کہ شفیق اجمل صاحب نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ سات سال سے زیادہ درسہ ہوا یہ درد نارت ناظم و باب علم کی مدری مقصد میں ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہوتا تھا الحمد ثم الحمدللہ اللہ اس درس میں سب سے پہلے آخری پانچ پاروں کا درس دیا گیا اور اس کے بعد پھر الحمد سے ہم نے تفسیر بیان کرنا شروع کی اور نویں پارے کے آخری پاؤں تک ہم پہنچے تھے یہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے اور مسلسل علماء کی شہادتوں کی وجہ سے اس درس کو حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں منتقل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری زندگی میری اولاد کی زندگی میری صلاحیتیں آپ سب کی صلاحیتیں اللہ پاک اپنے دین کی دعوت کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے اب تک جو کچھ ہوا یہ اس اللہ کی قسم جو دلوں کا حال بہت اچھی طرح جانتا ہے محض اس کے فضل و کرم سے ہوا اس میں ذرہ برابر بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے اور اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کے دین کو ہم میں سے کوئی بھی معاذ اللہ معاذ اللہ عزت اور قوت دینے والا نہیں ہے بلکہ عزت اور قوت ملتی ہے تو ہمیں ملتی ہے دین سے دین کو ہم سے کوئی عزت اور قوت حاصل نہیں ہوتی اور اللہ پاک چاہے تو اپنے دین کا کام کسی ہندو کی اولاد سے لے لے کسی سکھ کی اولاد سے لے لے کسی عیسائی کی اولاد سے لے لے بلکہ اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی کیڑے مکوڑے سے لے لے کسی حیوان سے لے لے تو اللہ پاک کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے الحمد للہ الحمد للہ، اپنے ذہن اور اپنے دل کے کسی گوشے میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے درخت دے کر کمال کر دیا بلکہ الحمد للہ دن بدن یہ سار اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ اللہ میں تو اس قابل نہ تھا تو نے کتنا کرم کر دیا کہ مجھے درخان قرآن، دعوت قرآن خدمت قرآن عشاعت قرآن اور تفصیل قرآن کے لیے قبول فرما لیا جیسے اللہ پاک نے دنیا میں قبول بتا فرمائی ہم اس مالک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں بھی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے آج ہم یہاں جامع مسجد طوابین گلشن معمار میں وہیں سے درس کا آغاز کر رہے ہیں جہاں تک مدنی مسجد میں درس پہنچا تھا اور یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس بڑی اہم آیت ہے اور اللہ کے کلام کی ہر آیت ہر جملہ ہی اہم ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے جب قرآن کی تفصیل بیان فرماتے تو انہیں متوجہ کرنے کے لیے فرماتے خیر الما تلا ہی شمس یہ جس آیت کی میں تفصیل اور تشریح کر رہا ہوں یہ کائنات کی ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے گویا کہ یہ آیت کائنات ساری کائنات سے بہتر ہے یوں فرماتے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے تو اگلی آیت کے بارے میں پھر یہی فرماتے لہی خیر مما طالی شمس یہ آیت ساری کائنات سے افضل اور بہتر ہے پھر تیسری آیت کے بارے میں بھی یہی چوتھی آیت کے بارے میں بھی یہی بھائی یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے لہذا کلاموں کا بادشاہ ہے تو اس کی ہر آیت ہر جملہ ہی ساری کائنات سے سورج سے چاند سے زمین سے آسمان سے سونے چاندی کے انبار سے تخت و تاج سے ساری چیزوں سے اس کی ایک ایک آیت ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اور حرف بہتر ہے مگر یہ آیت اور اس کے بعد کی آیات بڑی ہی اہم ہے عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں فرمایا ائی البین آ منو اے ایمان والو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یا او البین آ منو کہہ کر خطاب فرمایا ہے اور سورہ انفال میں غالباً چھ بار اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یہ ایمان کا وصف اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ ایمان کا وصف یہ سم کا موجب ہے یعنی ان ایمان کا وصف انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے پر امادہ بھی کرتا ہے اور اطاعت اور عمل پر بھی امادہ کرتا ہے اور علما کہتے ہیں کہ یا یوہ لوین یہ بڑا پیار کا خطاب ہے اپنا عت کا خطاب ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو لیڈر قومیت کے علمبردار ہوتے ہیں تو وہ قومی تعصب کو ابھارنے کے لیے قومیت کا ذکر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ میرے پنجابی بھائیو وہ میرے پختون بھائیو او بلوچی بھائیو او سندھی مہاجر بھائیو وہ تعصبات کو ابھارنے کے لیے یوں کہتے ہیں اسی طریقے سے جو کسی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے پارٹیوں کی اپنے اپنی پارٹی کے کارکنوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ان کو پارٹی کے ساتھ وابستگی کا حوالہ دیتا ہے اور جمعیت کے ساتھیوں اور پیپلز پارٹی کے جیالو اور مسلم لیگ کے جانساروں وغیرہ وغیرہ تو وہ کہ اپنا کارکنوں کے ساتھ ایک رشتہ وہ ظاہر کرتا ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق ظاہر کر رہا ہے یا ایو الدین آ کہہ کر اے ایمان والو اے وہ لوگ جو میری توحید پر اور میرے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے ہو اے وہ لوگ جو میرے ساتھ وفا کے اور میری عبادت کے دعوے کرتے ہو اذا اجاد لما کم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں دعوت دیں ایسی چیز کی جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیں جو زندگی بخشنے والی ہے جس میں زندگی ہے دنیا اور آخرت کی زندگی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی یہ کون سی چیز ہے جس میں زندگی ہے اور اس کی دعوت اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں کون سی چیز ہے علماء نے کہا یہ, یہ الفاظ قرآن کو بھی شامل ہے اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کا سامان ہے اور اسی طریقے سے یہ الفاظ ایمان کو بھی شامل ہیں اس اسریے کہ ایمان میں زندگی ہے یہ الفاظ جہاد کو بھی شامل ہیں اس اسریے کہ جہاد میں امت مسلمہ کی زندگی ہے یہ الفاظ نیکی کے ہر عمل اور ساری عبادات کو شامل ہیں اس اسریے کہ نیکی کے ہر عمل میں اور عبادت و اطاعت میں حقیقی زندگی ہے تو فرمائیں کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیں جو زندگی بخشنے والی ہے حتیٰ کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی ذاتی خدمت کے لیے بھی بلائیں تو فوراً لبیک کہا کرو اور آپ کی بات مان لیا کرو صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے حیث سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ بلایا تو میں نے جواب نہ دیا کہ نماز پڑھ رہا تھا جب نماز سے فارغ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بتایا یا رسول اللہ چونکہ میں نماز میں تھا اس لیے میں نے آپ کی پکار کا جواب نہ دیا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا استجیبوا تجیب اللہ رسول ازاد جب اللہ اور اس کا رسول تم کو پکارے تو تم لب کہا کرو تو اگر ذاتی خدمت کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے اور اللہ تو کیا پکاریں گے اپنی ذاتی خدمت کے لیے اللہ کا رسول تمہیں اگر اپنی ذاتی خدمت کے لیے بھی پکارے تو لبے کہو حت کہ نماز بھی توڑنی پڑے تو نماز بھی توڑ دو جب ذاتی خدمت کے لیے بلانے کی یہ اہمیت ہے تو احکام شریعت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی کہ جب تمہیں بلائے تو تم لب کہو نماز کے لیے بلائے تو تم لب کہو تمہیں روزوں کے لیے بلائے تم لب کہو تمہیں حرام کو چھوڑنے کی دعوت دے تم لب کہو تمہیں گناہوں سے توبہ کے لیے کہو حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے موقع پر اگر اللہ نے آپ کو جانے کی توفیق دی ہو تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا لاکھوں حاجی چیخ چیخ کر پکار رہے ہوتے ہیں لبئی کلبئی اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اور چیخنا چاہیے بھی اس لیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا بہترین عمل وہ کیا ہے اللہ بس شور کرنا اور قربانی کرنا شور کیا ہے لبئی کلبئی جب تک شیتانوں کی رمی نہ کرے جو جمعرات کی رمی کا موقع نہ آئے تو تب تک زور زور سے لبیک اللہ یہ پکارتا رہتا ہے حاجی بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ نے کبھی یہ ترانہ سنا ہو تو واقع ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ پاک نے مجھے بار بار یہ نعرہ یہ نعرہ مستانہ یہ ترانہ سننے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے خاص طور پر جب یوں منظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا والوں کی جماعت گزر رہی ہے اور لبیک لبئی کلبئی یہ ملائیشیا والوں کی جماعت ہے یہ پاکستانیوں کی جماعت ہے یہ ہندیوں کی جماعت ہے یہ افریقیوں کی جماعت ہے یہ گوروں کی ہے یہ کالوں کی ہے جماعت جاری ہے تو جیسے بالکل فوج کے مختلف حصے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ جاتے ہیں لب اللہ لب اور, اور پھر جوش خروش سے شیطانوں کو پتھر بھی مارتے ہیں ان کے بس میں ہو تو کھیڑ کر پھینک دیں لیکن وہاں تو لبیک کہتے ہیں مگر وہاں سے حج کر کے واپس آتے ہیں تو پھر لبیک نہیں کہتے آواز آتی ہے تو کہتے ہیں لا لب اگر کے زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے کہتے ہیں لا لالبیک نہیں میں حاضر نہیں پکار آتی ہے آؤ ماہ مبارک آ اس کا حق ادا کرو کہتے ہیں لا لالبیک نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہاں نعرے لگ سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتا یہ قربانی نہیں دے سکتا آواز آتی ہے ارے اس حرام کو چھوڑ دو جس میں مبتلا ہو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو بھائیوں صرف وہیں پر لبیک نہیں کہنا بلکہ پوری زندگی میں لبیک کہنا ہے جس کام کے کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پکارے تو اس کے جواب میں بھی لب اور جس سے منع فرمائے اس کے جواب میں بھی لب تو فرمائے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں دعوت دیں ایسی چیز کی جو زندگی بخشنے والی ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نظریات اور اعمال کی دعوت دی ان میں بھی زندگی ہے قرآن میں بھی زندگی ہے ایمان میں بھی زندگی ہے عبادت میں بھی زندگی ہے اطاعت میں بھی زندگی ہے جہاد میں بھی زندگی ہے آج کا میڈیا اور مغربی تہذیب کے علمبردار <laughs> <laughs> وہ ہمیں باور کرارے کہ زندگی تو موج بستی میں ہے زندگی تو ناچ گانے میں ہے زندگی کے مزے وہ شراب و شباب میں ہے زندگی کے مزے دولت کے انبار میں اور زندگی کے مزے وہ ملک ملک اور نگر نگر گھومنے پھرنے میں ہیں لیکن قرآن کہتا ہے نہیں ان چیزوں میں زندگی کے مزے نہیں ہے زندگی کا حقیقی مزہ اور حقیقی زندگی وہ ایمان میں ہے وہ قرآن میں ہے جو ایمان سے محروم ہے قرآن کہتا ہے وہ انسان نہیں حیوان ہے بلکہ حیوانوں سے بھی بستر الائی کے کل انعام بلہم ابل اور قرآن کہتا ہے زندہ صرف وہ ہے جو ایمان والا ہے جو ایمان سے محروم ہے وہ زندہ نہیں وہ مردہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو بائیس میں فرمایا کمم مسلح کس ظلمات لئی سبھی خارجنہ کیا جو مردہ تھا مردہ تھا کہاں کفر میں شرک میں ہم نے اس کو زندہ کر دیا کیسے ایمان دے کر مردہ تھا کفر میں اور ہم نے زندگی دے دی ایمان اتا کر عطا فرما کر اور اسے نور دے دیا نور ایمان والا نور میں ہوتا ہے اور ایمان والے میں نور ہوتا ہے اللہ اکبر ان الفاظ پر غور کی دئے گا ایمان والا نور میں ہوتا ہے اور ایمان والے میں نور ہوتا ہے جو حقیقی ایمان والا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو نور دے دیا وہ نور کے ساتھ چلتا ہے گویا کہ نور کا حاللہ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اسی لیے تو ہمارے آقا اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ الہ اے اللہ، پیدا فرما دے میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور میرے کانوں میں نور میری ہڈیوں میں نور میرے گوشت میں نور میرے پٹھوں میں نور میرے بالوں میں نور میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور گویا کہ میں چلوں تو نور میں چلوں اور یہ دعا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ حضور نے یہ ہمیں سکھائی ہے تم دعا کیا کرو اجعل فی قلبی نورا مفی سمعی نورا مفی بصری نورا میں نورا ان شمالی نورا ممن امام نورا یہ جی تم دعا کیا کرو ہمیں سکھائی ہے تو فرمایا کہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا فرمایا کہ یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے کمم مسلح کس ظلمات جو کفر شرک کی تاریکیوں میں ہے دو باتیں اس عیت کریمہ ثابت ہو رہی ہیں ایک یہ کہ ایمان زندگی ہے کفر موت ہے دوسری بات ایمان نور ہے اور کفر تاریخی ہے تو ارض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ زندگی ہے اس میں نبی کی دعوت میں نبی جن چیزوں کی دعوت دیتا ہے جن عقائد کی دعوت دیتا ہے ان میں زندگی جن اعمال کی دعوت ان میں زندگی المو الم اناہ یحول المر کی وقل بھی اور جان لو کہ اللہ جان لو اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان بڑا اہم جملہ ہے یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان میں انہلی تشرون اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے دو باتیں جان لو پہلی بات کیا کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان پہلے کیا فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیت کہو فور مان لو اور اب کیا فرمایا اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے میں دیر نہ لگاؤ ممکن ہے بعد میں طلبے حق کا جذبہ رہے یا نہ رہے ممکن ہے بعد میں قبول حق کی توفیق اور مہلت ملے یا نہ ملے اس لیے کہ انسان کے دل کی کہفیت بدلتی رہتی ہیں یہ دل عجیب چیز ہے بدلتا رہتے ہے آکا نے فرمایا دل کا حال تو ایسے جیسے صحرا میں پڑا ہوا خشک پتا ہوا آتی ہے ادھر اڑا کے لے جاتی ہے اور ادھر سے آتی ہے ادھر اڑا کے لے جاتی ہے تو دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہیں کبھی سختی کبھی نرمی کبھی محبت کبھی عداوت کبھی توجہ کبھی غفلت کبھی اطاعت کبھی بغاوت کبھی خیر پر اماد ہے کبھی سڑا پر شر بنا ہوا ہے خدل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر جو قسم کھاتے تھے تو یوں کھاتے تھے لا و القلوب بل نہیں دلوں کو بدلنے والے اللہ کی قسم اکثر یوں قسم کھاتے تھے کسی بات کا انکار کرنا ہوتا تو آپ یوں فرماتے لا بکلب القلوب نہیں دلوں کو بدلنے والے اللہ کی قسم اور انفر مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی بی اللہ دین اے دلوں کے بدلنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا ثابت قدمی عطا فرمانا اب جب حضور نے بار بار یہ دعا مانگی تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور ہمیں سکھانا چاہتے ہیں تم یہ دعا مانگا کرو یا مقلب القلوب سب کلبی اللہ دینک کیا یا رسول اللہ آ مناب ببی ماں جی تبھی پہل تخاف علیہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور جو شریعت اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر بھی ہم ایمان لائے تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں یہ ڈر ہے کہ ہم بدل جائیں گے اس لیے ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں یہ مانگا کرو یا مقلب القلوب تب بھی قلبی الادین حضور نے فرمایا کہ ہاں ہر کوئی بدل سکتا ہے ان القلومب دین اسلائیم نصاب اللہ تعالی یہ جو دل ہیں یہ اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں یو وہ جدر چاہے دلوں کو بدل سکتا ہے تو دل بدل سکتے ہیں یعنی ممکن ہے کہ ارادہ ہو نیکی کا ارادہ لیکن بعد میں بدل گیا